وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ کل <أُمَّتِن> اور اس قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو جمع کریں گے فوجاً گروہ در گروہ لائیں گے مِمَّنْ يُكَذِّبُ کر بھی <آياتِنَا> کہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فَهُمْ یو پھر وہ جہنم کے پاس روکے جائیں گے جب سب جمع ہو جائیں گے تو سب ایک ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے جا یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہوں گے اولا اللہ تعالی فرمائے گا اکر جب بھی آیاتی ولم تو ہا علم کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا حالانکہ تمہیں ان آیتوں کے بارے میں معلومات بھی نہ تھی یعنی غور بھی نہیں کیا سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی اور میری آیتوں کو جھٹلا دیا اما گا کن تم تاملون یا تم جانتے ہو کہ تم کیسے برے کام کیا کرتے تھے قول جو حق ہے ہو ثابت ہو جائے گا علگم ان پر بیما والا من اس وجہ سے کہ انہوں نے گنا کیے فہم لا یونتی قون پھر وہ بول نہیں سکیں گے خوف سے کاپ رہے ہوں گے نہ دیکھا بے شک ہم نے ان کے لیے رات بنائی جس میں وہ سکون حاصل کرتے ہیں وہ نہارا مب سرنت اور دن روشن بنایا جس میں وہ کام کرتے ہیں ان نفیزہ لکھا بے شک ان تمام باتوں میں لیاتل قومی ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے وہ یوم یون فخ سور اس دن جس دن سور پھونکی جائے گی ففا ضیا منفی سماوات و منفل اردی تو آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب خوف سے کاپ رہے ہوں گے قرآن مجید فقان خمید کے مفہوم کو بدلنے کے لیے بڑی کوششیں کی جاتی ہیں اس میں سے کوشش یہ ہے کہ آیت کا آدھا حصہ پڑا جائے یہ ایک آیت بیان کی جائے اور اس کا مفہوم ایسا بیان کیا جائے جو قرآن کی دوسری آیت کے خلاف ہو تو بعض جگہوں پر میں نے خود یہ پڑھا کہ انہوں نے یہ آیت یہاں تک لکھی اور کہا کہ زمین اور آسمان میں جتنے ہوں گے کاپ رہے ہوں گے تو پھر کس کی مجال ہوگی کہ شفات کر سکے انہوں نے انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں کی توہین کی لیکن ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے آگے تو پڑھیے من شاء اللہ مگر جسے اللہ تعالی چاہے گا محفوظ رکھے گا وہ کل اطو داخری اور تمام کے تمام لوگ اس اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے وہ ترل جیبال جامی دتن قیامت کے دن تم پہاڑوں کو پہلی سورخوں کی جائے گی پہاڑوں کو یہ دیکھو گے کہ یہ کھڑے ہیں وہی اتامر صاحب حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے لیکن خوف کا یہ عالم ہوگا کہ نگاہیں کام کرنا چھوڑ دیں گے سن اللہ کل شعی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے بنائی ان خبیر بے شک وہی خبردار ہے جو تم کام کرتے ہو من جاب الحسنتی جو کوئی نیکی لے کر آئے گا جس کی زندگی نیکیوں میں گزری ہوگی جو نیک اور سالے ہوگا فل ہو خیروم اس کے لیے قیامت کے دن بھلائی ہے وہم من فضا یوم دن اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس دن محفوظ ہوں گے عیستے کریمہ میں بھی واضح ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اس بات کا ڈر نہیں رکھیں گے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ تبارہ کا تعالی سے محبت ہونا اور رب العالمین اس کے نور کی حیبت ہونا اور چیز ہے اور مجرم ہونے کی حیثیت سے خوف کرنا اور چیز ہے تو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھیں وہ در حقیقت قرآن کو نہیں سمجھے خود مزید آگے وضاحت کر دی گئی کہ وہ من فضا ان کہتے ہیں گھبراہٹ عذاب کا خوف یہ نیک لوگ عذاب کے خوف سے یوما دن عامین اس دن امن سے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا امن جا بس اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہ نار تو اسے اوندا مو جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہاں پر بس کا ذکر ہے برائی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے ہل تجھ ماں کن تم تامل تمہیں وہ ہی بدلا دیا جائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے انما تم انا رب بہادی ہر رما مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں صرف اس رب کی جو اس شہر مکہ کا رب ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا اس شہر کو بھی بنایا اللہ جی جس نے اس شہر کو عزت والا بنایا و كل کلو <شَيْر> میں اس رب کی عبادت کروں مجھے حکم ہے جس کے لیے تمام چیزیں ہیں وہ تو ان اکو من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانے والا بن جاؤں وہ ان اتلول قرآن اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن پڑھوں قرآن پڑھنا کیسی سہادت ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا فمن تدا بس جو کوئی ہدایت پذیر ہو جائے ف یہ نما یہ تدیل تو وہ خود اپنے بھلے کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا من اور جو کوئی گمراہ ہو جائے فقل ان نما انم ان منظرین تو اے محبوب آپ فرما دیں میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں تم عمل نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے وقل الحمد لِلَّهِ اے محبوب آپ فرمائیے تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں سیوری کم ہی ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اگر تم اللہ کی فرم برداری نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر برے اعمال کا برا انجام تم دیکھو گے پھر تم ان نشانیوں کو جان لو گے وَمَا رب کا عَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے